دونوں میں فرق ہے نصاب میں تو فرق نہیں ہے فرق یہ اصل میں کہ زکات دی جاتی ہے سال گزرنے کے بعد اور قربانی جو ہے یہ ایام نہر میں یعنی ان تین دنوں میں بھی کوئی آدمی اتنے نصاب کا مالک ہو گیا جو ہوائی جہ سے خارج ہو جس کو عام طور پر ہم سمجھانے کے لیے کہیں ساڑھے باون تولے چاندی خریدی جا سکتی اتنی رقم اس پہ قربانی واجب آج عید کا دن ہے تو آپ پہ قربانی واجب نہیں اور کسی نے اگر آپ کو پیسے دے دیے اب واجب ہو گئی آپ پہ بلکہ یہ بھی ایک فقیر نے قربانی لی اور اس نے قربانی کر لی اس پہ واجب نہیں اور اب دوسرے دن اس کے پاس اتنا مال آیا تو جو پہلے قربانی کی تھی وہ نفل اب اس پر قربانی واجب ہو گئی اب اس کو دوسری قربانی کرنی ہو گئی تو ان تینوں دنوں میں بھی اگر مال آ جائے تو قربانی واجب یا تک کہ بارہ تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مال آیا تب بھی قربانی واجب ہو گئی اب اتنا وقت نہیں ملا کہ جانور خریدا جائے ذبح کیا جائے اب وہ ایک اوسط قربانی کے رقم کو صدقہ کرے گا اور اگر اس نے قربانی خرید لی ذبا نہیں کر پایا اور سورج غروب ہو گیا اب جانور ذبح نہیں کرے گا بلکہ زندہ جانور صدقہ کرے گا اور اگر اس نے خدانہ خاص تم مغرب کے بعد یہ سمجھا کہ چلو قربانی کی نیت سے لار قربانی کر دیں اور اس نے قربانی اگر کر دی تو ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ مثال کے طور پر اب اس کی قیمت ہم دیکھیں گے کیا ہے جیسے بکری جو ہے وہ ذبح ہونے سے اس کی قیمت ہے ڈھائی ہزار زندہ اگر ہوتی تو تین ہزار ہوتی تو وہ گوشت بھی صدقہ کرے گا پانچ سو روپے اور ملا کر کے صدقہ کرے وہ خود بھی نہیں کھائے گا